سوال ہے کہ آج کل جو مسع کی نئی تعمیر ہوئی ہے سنا ہے کہ اس میں صفا سے مروع جانے والی جگہ مسع میں داخل نہیں تو کیا اگر کوئی وہاں سے سعی کرے تو ایسی صورت میں اس کی صحیح نہیں ہوگی دیکھیں ان صفا ومروہ دمن شاعر اللہ قرآنِ پاک میں حکم ہے کہ صفا اور مروا اللہ تعالیٰ کے شاعر سے ہیں تو یہ مقدس مقامات ہیں تو صفا سے مروا اور مروا سے صفح اس کے دوران سات چکر کرنا یہ عمرے کے لیے ضروری ہے کہ احرام سے فارغ ہونے کے لیے عمرے کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے پہلے سات چکر طواف کے ہیں اس کے بعد دو رکت واجب طواف کے نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے اگر میسر ہو فبی ہا ورنہ کہیں بھی پڑھ لیں مسجد میں پھر اس کے بعد ملتظم کی حاضری ہے جو کہ اس کے لازم, لازم مات میں سے نہیں ہے ملتظم کی حاضری چونکہ اتر وغیرہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس سے چمٹنے کے بجائے فقط دعا کر لے اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے اصطلاح میں اسود کر لے اور پھر صفا کی طرف چلا جائے اور صفا مروہ کی نیت کر کے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے اب صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک چکر ہوا اور پھر مروا سے صفا کی طرف آ رہا ہے تو یہ دوسرا چکر ہوا پھر صفا سے مروا کی طرف گیا یہ تیسرا چکر ہوا پھر مروا سے صفا کی طرف آیا چار اس طرح کرتے ہوئے صفا سے جو شروع ہوگا تو مروا پہ ساتواں چکر اس کا ختم ہوگا تو یہ اس کی صحیح مکمل ہوئی اس صحیح کرنے کے بعد وہ حلق کرے تو احرام سے فارغ ہو جائے گا عمرے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب صفا اور مروا کی پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ کہلاتی ہے آ یعنی صحیح کرنے کی جگہ تو اس مسئلہ کو تنگی کی بنا پہ کیونکہ حجاج کی تعداد ماشاءاللہ اللہ زائرین کی تعداد دن بدن دن بڑھتی جا رہی ہے تو سعودیوں نے کیا کیا کہ اس کو وسعت دینے کے لیے اس کو چوڑائی میں بڑھا دیا چوڑائی میں اس طرح بڑھا دیا کہ اب جو نیا مسا بنایا انہوں نے یعنی اور مزید اس کو چوڑا کر دیا جگہ پہلے جتنی جگہ میں سے صفحہ سے مروہ جانا ہوتا اور ہو مروہ سے صفحہ آنا ہوتا تھا اب وہ جگہ صرف مخصوص کر ہے مروہ سے صفحہ واپس آنے کے لیے جانے کے لیے رائٹ سائٹ پر مسجد سے اور مزید دور یعنی مسجد سے جو متصل ہے وہ صفحہ سے مروہ سے صفحہ آنے والی جگہ رکھ دی اور صفحہ سے مروہ جانے والی جگہ رائٹ سائڈ پہ مزید یعنی اگر آپ صفحہ پہ کھڑے ہیں اور مروہ کی جانب آپ کا چہرہ ہے دل کی طرف آپ کے خانے کعبہ ہے تو آپ مروہ کی طرف جب آپ چہرہ کرتے تو رائٹ سائٹ پر ایک نیا ٹریک بنا دیا انہوں نے جو صفحہ سے مروہ جانے والوں کے لیے جو کہ مساح میں داخل ہی نہیں ہے مساح میں داخل ہی نہیں ہے اگر کسی شخص نے اس طرح سے صحیح کی کہ وہ صفحہ سے مروہ جانے کے لیے اس سے گیا تو اس کی صحیح نہیں ہوگی صحیح؟ اب اس سے متعلق جو ہندوستان میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور انڈیا میں جو سیمینار منعقد ہوتے ہیں اور جدید مسائل سے متعلق کچھ فیصلے ہوتے ہیں علماء کرام جید اور اکابر علماء کرام وہاں پر اس سیمینار کو اٹینڈ کرتے ہیں اس میں اپنے مقالہ جمع فرماتے ہیں اور بالاخر علماء اتفاق فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا شریعت متحرہ کی روشنی میں حل کیا نظر آتا ہے تو اسی سے متعلق ایک مسئلہ اس میں موجود ہے کہ جو جدید مسئلہ ہے اس میں اگر صفحہ سے مروا کی طرف جا رہا ہے تو چونکہ اس کا صحیح تو ادا ہوتی نہیں ہے تو کیا کرے دیکھیں آسان حل کیا ہے اس مسئلے کو بتانے سے پہلے میں بتاؤں جو میری بھی پریکٹس رہی گزشتہ سال اور لوگوں کو بھی دیکھا جو احتیاط کرنے والے لوگ ہیں یا تو بیسمنٹ میں جو ہے نا مسئلہ وہ ابھی تک پرانا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے حساب سے کہلاتا ہے جو حقیقت میں گراؤنڈ ہے جو بیسمنٹ کہلاتا ہے بیسمنٹ جب بالکل سمجھ لیں تواف زیادہ جو ہوتا ہے نا جو حج کے بعد کیا جاتا ہے وہ جو ہے ہمیں بیسمنٹ کھلا ہوا ملا اس سے پہلے بیسمنٹ انہوں نے بند کیا ہوا تھا تو اوپر سے ہی کرنا پڑتا تھا تو بیسمنٹ میں جو تھا جو مساح ہے وہ بالکل درست ہے وہ پرانے طرز پر ہی ہے جتنی وہ کم چوڑائی کی جگہ تھی اب اوپر کا جو گراؤنڈ فلور یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور چار مساح ہیں فلورس بنائے ہوئے ہیں اس کے سیڑھی چڑھ کے آپ اوپر مسجد جا سکتے ہیں تو چونکہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے تو اب بیسمنٹ پہ اگر میسر ہو صحیح کرنا تو تو وہیں صحیح کریں اگر وہاں میسر نہیں ہے جگہ اور اوپر جاتے ہیں تو کوشش آپ یہ کریں کہ اجتماعی طور پر اگر آپ کی پوری فیملی ہے یا چند لوگ ہیں تو آپ ایک ساتھ سارے نہیں جائیں آپ جو مرواز سے صفحہ آنے والا جو واپسی والا ٹریک ہے نا وہاں سے کونے کونے میں آپ چلتے ہوئے چلے جائیں ایک آدھ بندے کو کوئی نہیں روکتا جب آپ اجتماعی طور پر چھ سات بندے 5 چھ بندے یا تین چار بندے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ بیچ میں جو ہے وہ خطام یا شرتے کھڑے ہوں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ یہاں سے نہیں وہاں سے جاؤ یہاں سے نہیں وہاں سے جاؤ تو بیچ میں ایک بھی ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو بیچ میں روکے تو بیچ میں اوپر کے فلورس میں درمیان میں آپ سمزم کہ جو بیچ میں کولر لگائے ہوئے ہیں آپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہر جائیں زمزم شریف پئیں اور خوب پیٹ بھر کے پئیں کیونکہ حدیث پاک کا مفوم ہے کہ مومن اور منافق کے اندر فرق یہ ہے کہ مومن زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے تو وہاں زمزم جتنا میسر ہو جتنا زیادہ ہو سکے آپ پیٹ بھر کے زمزم پیے تو اگر اسی ٹریک سے آپ چلے جاتے ہیں اور اسی ٹریک سے واپس آ جاتے ہیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو آپ نے پرانے مسئلہ میں ہی صحیح کی پہلی کوشش تو آپ یہی کریں کہ آپ کا یہی ہو اور یہ بالکل آسان اور بالکل ممکن ہے آپ توافظ زیارہ کی صحیح بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اور تمام چیزوں کی اور تمام عمروں کے اندر بھی یہ صحیح کر سکتے ہیں کو کوئی ان تعالی حرج نہیں آئے گا مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور انڈیا نے جو فیصلہ دیا جدید مسا کے حوالے سے پہلے تو تمہید میں فرماتے ہیں کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ عہد نبوی و عہد صحابہ و تابعین سے رمضان چودہ سو انتیس تک سلفن خلفن جو مساع عملاً اجماعی تھا اب اضافی شدہ مساع اس سے بالکل خارج ہے لیکن صفحہ سے مروہ تک جانے کا راستہ موجودہ حکومت نے اس طرح بنایا کہ کوئی شخص صرف قدیم مسئلہ میں صحیح مکمل نہ کر سکے جو میں نہ بات آپ کو اس کی صفح سے مروا جانے والا اس لیے کوئی حل تلاش کرنا ضروری ہوا اب فیصلہ مجلس شرعی کے اجلاس میں بحث و تمخیص کے بعد جس حل پر اتفاق ہوا وہ یہ ہے کہ مذہب ہنفی کے ایک قول کے مطابق صفحہ سے صحیح کی ابتدا سنت ہے اس کال پر اگر مرواں سے صفا کی طرف صحیح کی جائے تو وہ بھی شمار میں آئے گی سے صفا کی طرف یعنی واپسی والا وہ بھی شمار میں آئے گی ایسی صورت میں ہر حاجی و معتمر یعنی عمرہ کرنے والا کو چاہیے کہ چار بار مروا سے صفا کی طرف جائے کیونکہ ساتھ جو صحیح کرتے ہیں آپ سات مرتبہ جب ہم جو چکر کرتے ہیں صفا مرواں تو صفا سے مرواں ایک مرواں سے صفا دو تو مروہ سے صفحہ بیسیکلی کتنی بار ہوتا ہے تین اور صفحہ سے مروہ ہوتا ہے چار تو اکثر کی صحیح کس طرف سے ہوتی ہے صفحہ سے مروہ کی طرف آپ فرما کیا رہے ہیں فیصلے میں کیا فرمایا کہ یعنی سات کے بجائے آٹھ چکر کر لے وہ مروہ سے صفحہ ویسے بھی آپ کو مروہ سے واپس اگر آپ کو اگر آپ کی رہائش اجیاد یا مصفلاح کی طرف ہے تو آپ کو بابے عبدالعزیز جو پرانا والا تھا ابھی اس کو کر دیا گیا ہے ممکن ہے دوبارہ بنایا اس کو کیا ہوگا ابھی صورت نہیں پتہ تو آپ کو اس طرف آنے کے لیے آنا تو پڑتا ہی ہے دوبارہ آپ کو صفا کی طرف تو آنا ہی پڑتا ہے کہ آپ مسجد حرام میں پھر آتے ہیں یا پھر آپ بیچ کے رستے سے بائیں جانب سے آپ کو نکلنا ہوتا ہے تو اتنا تو چلنا ہی پڑتا ہے کہ دوبارہ صفحہ کی طرف آنا پڑتا ہے تو آپ صحیح کی نیت سے آٹھواں چکر بھی کر لیں تو چار بار مروا سے صفحہ کی طرف جائے یعنی کل آٹھ چکر لگائے تو چار چکر قدیم مساں میں ہو جائیں گے یعنی مروہ سے صفحہ کی طرف صفحہ سے مروہ اگر آپ کو مجبور کرے گا نہیں یہیں سے آپ کو جانا ہے تو چار چکر آپ کے پرانے مسا کے ہو جائیں گے اتنے سے اکثر صحیح ادا ہو جائے گی اور باقی تین چکر ناقابل شمار ہونے یا فوت ہونے کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا بلکہ اخیر کے تین چکروں میں سے ہر چا, ہر چکر کے عوض ایک صدقہ فطر کے مقدار تصدق لازم ہوگا اور اگر کل چودہ چکر لگا لیں تو قدیم مساو میں سات چکر پورے ہو جائیں گے اور صدقہ کرنا بھی واجب نہ ہوگا یعنی آپ سات کے بجائے آٹھ یا آٹھ کے بجائے چودہ چکر کر لیں گے تو قدیم مساو میں آپ کے کتنے چکر ہوئے سات چکر ہو گئے اور جدید مساو میں آپ کے سات چکر ہوئے وہ شمار نہیں ہو رہے تو مرواز سے صفا کی طرف آنے والے آپ کے سات چکر شمار ہو جائیں گے تو آپ کو آ, وہ تین صدقہ صدقے جو واجب ہو رہے تھے وہ بھی لازم نہیں آئیں گے اگر ہمت ہو اس لیے کہ وہ آ, چھوٹی جگہ پھر بھی نہیں ہوتی مسا جو ہے یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ وہاں کی برکتیں ہیں کہ وہاں آپ کو چلنا آ جاتا ہے یہاں ہم سے جو ہے نا یہاں گھر سے جو ہے نا دودھ والے تک بھی موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں اتنا بھی نہیں چلے جاتا مگر وہاں پر اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ آپ کئی کئی کلومیٹر پیدل چل لیتے ہیں تو جانے سے پہلے تھوڑی بہت پریکٹس پیدل چلنے کی کرنی چاہیے تو جدید مساح کا مسئلہ اس میں امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ اگر میسر ہو تو قدیم مسئلہ میں سے ہی جائیں اور اسی سے واپس آ جائیں اگر بیسمنٹ میں مل جاتی ہے اور آپ کے جانے تک بھی وہی مسئلہ اسی طرح قائم ہے تو اسی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ عالم و